عظلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سبش وین باقی تمام تمام سامع فارنگر برادران سب کو سلامت کرتے ہیں سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر پبلیغ دو سو پچانوے ہے چھ سو ترپن اوراد فتح دعوت شریف کی شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور دو سو پچانوے اوراد فتح کی شاخی درست تعداد ہے اور اس میں اولاد فتح میں الحمدللہ ہم اسماء الحسنہ کی توضیف میں ہیں آسما الحسنہ میں شاشن یا اسم مقدس یا کہارو اس مقدس نمبر ستارن یا قہارو کے توضیح میں انشاءاللہ اس کے لغوی معنی اور توضیحات جو لغت والوں نے علماء جو اسمال الحسنار کے جو شروع ہیں اس میں عالم اسلام کے مختلف علمان میں سے مختصر توضیحات یہاں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا تو یا یاقارو ہاں جی ابھی عنوانی القہار کے لغوی معنی و توضیح عام طور میں نے اس بحث کو تین حصوں میں تقسیم کر کے آپ لوگوں کو بیان کرنا ایک تو الفاء لغت کے لحاظ سے اس کی معنیٰ توجہات جو علماء کیا ہیں وہ بیان کروں دوسرا عزیٰ اسما الحسن جو پرانے پاک میں ہیں جیسے الفاظ پرانے پاک میں جو ہے کون کون سے آیات میں آیا ہے اس عنوان سے جو ہے تھوڑی توجہات آپ لوگوں کو دیتے آیا ہوں اور آخر میں تیسرا عنوان جو ہے ان عصماء الحسنیہ کے فیوض و برکات کے عنوان سے تو تین عنوان عصما الحسنہ کے حوالے سے بداخیر باز کرتا ہوں ان میں سے پہلا عنوان جو ہے ابھی القحار کے لغوی معنی و توضیح اس عنوان کے تحت توضی حاضر ہوں گا تو یہ سے مقدس القحار بھی جو ہے اس میں مبالغہ ہاں جی مبالغہ کے اوزان میں سے ہیں وہ اس مبالغہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اصماء الحسنہ میں سے ہیں نہیں والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسمال حوسنامے سے ہیں اور اس کا مادہ کھارا ہو کا جب عرب بولتے ہیں اس کا فعل قہارا ہے تو کہرا ہو جب کہا جاتا ہے تو غالب آنا کسی پر قطح ہونا غالب ہونا یہ معنی کہ المنجد جو عربی لغت ہے آصل اس کا عربی تو عربی ہے پھر اس کا عربی اردو میں ادھر سے نقل کر رہا ہوں تو المنج میں اتنا ہی لکھا کہ یہ مبالغے کا سیکا ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سیکھ ہے باقی جو غیر ضروری باتیں تھیں وہ نہ کر لکھا اور قہرہ ہو قہرن کے معنی غالب ہونا کسی پر اور نمبر دو جو ہے کتاب سے آگے مزید کتابوں سے تو زیاد لے رہا ہوں اچھا القاہ رو کے معنی کسی پر غالبہ پا کر القار کا معنی کسی پر غلبہ پا کر اسے ذلیل کر کرنے کے ہیں کسی غلبہ پانا بھی غلبہ پا کر اس کو ذلیل کرنے کے ہیں اس میں غلبہ کے ساتھ ساتھ جو طرف مخالف کو ذلیل کرنے کا مفہوم بھی پانا پایا جاتا ہے اور دونوں یعنی غلبہ اور طزلیل میں سے ہر ایک معنی میں علیحدہ علیحدہ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ دونوں معنی ایک ساتھ ہاں جی. القار کے معنی کبھی جو ہے دونوں معنی ایک ساتھ ارادہ کیا جاتا ہے کسی پر غلبہ پاکر اسے ذلیل کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور کبھی جو ہے یہ دونوں معنی غلبہ کے کبھی صرف غلبہ کرنے کے معنی میں غلبہ پیدا کرنے کے معنی میں اور کبھی صرف تزلیل کے معنی میں بھی آ جاتی ہے فرماتے ہیں اور دونوں معنی میں اور دونوں یعنی غلبہ اور تجلیل میں سے ہر ایک معنی میں الحدہ علیدہ بھی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں ہیں واہولواحد القحاد شرۂ رات عیت نمبر سولہ میں اور وہ یکتا اور غالب ہے اللہ تعالیٰ کے اسما اللہ میں سے اور وہ یکتا اور غالب ہے وہ اناف ہو کہ اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں یہ عیت مجیدہ ہیں تو ان دونوں آیتوں میں قہارہ غالب آنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں بر تجلیل کا معنی نہیں ہے ہاں جی وا ولاحد القحار میں بھی اللہ ایک ہے یکتا ہے اور ہر چیز پر غلبہ والا ہے بین فو کام قاہر بھی بلاش و ہم ان پر غالب ہیں یہ معنی بھی جو ہے الگ الگ ان دونوں ایتوں میں قہرہ غالب آنے کے معنی میں استعمال ہوا امل یتیمہ فلا تک یہ سورہ وضحا نمبر نو ہے تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرو یعنی اسے ذلیل نہ کرو یتیسی مادہ قہارت سے ہیں یہاں ذلیل کرنے کے معنی میں یہاں غالبہ کا معنیٰ نہیں ہے ہاں جی اور مل یتیمہ حلاتہ خر اور تو تم بھی جو یتیم پر ستم نہ کرو یعنی اسے ذلیل نہ کرو اس پر قاہر نہ کرو تو ذلیل نہ کر کے معنی میں ایسا تو مجدہ میں ذلیل کرنے کے معنی میں ہے تو یہ مفردات راغب جو قرآن لغت ہے خالص پرانے پاک میں جو لغت آئے ان کی تشریحات ہیں ہے نہایت مصنعت لغوی کتاب شمار کیا جاتا ہے اکثر مفسرین نے اسی سے استفادہ کیا مادہ کارمی مفادات راغب میں نمبر تین جو ہیں آگے القحال تفسیر المیزان میں سورہ رات کے عاد نمبر سولنگ کے ذیل میں سل اصل میں القحار کا معنیٰ وہاں لکھا ہے مختدر کیا ہے القحار مختر یعنی ہر چیز پر قدرت و غلبہ و تسلط رکھنے والا مختدر کا معنیٰ بنداخی نے اس کی توجہ کیا ہے فن علامہ تو اس کا یہی تجمہ کیا القحار کا معنی مختدر ہے یعنی صاحب اقتدار والا قدرت والا تو اس کی توثیق کو اگر کریں تو یعنی ہر چیز پر قدرت و غلبہ و تسلط رکھنے والا غالب تو ہے تو بھی معنی غلوہ ہے تو قدرت بھی رکھتے ہیں ہر چیز پر غلبہ بھی رکھتے ہیں اور تسلط بھی رکھتے ہیں مکمل اس کے دست قدرت کے اندر ہے وہ چاہیں تو کسی کو ہلنے جلنے نہ دے اپنی جگہ سے بھی نمبر چار القہ مادہ قہار الباب قطا یک سے فال یا فلوشے اے غلبہ کہا رہے غالب کسی پر غالب آنا یعنی مسلط ہونا یہ معنی میں ہے کسی پر غالب ہونا یہ دونوں معنی جو ہے یہ کتاب ہے مختار صحاحہ ماد قہر میں انہوں نے لکھا ہے سے کہا باب فال یا معنی غالبا ہو کسی پر غالب آنے کے معنی میں غالب نے بھی یہی معنی کہ غالبہ ہو غالب آنے کے معنی میں اور مفردات راغب نے بھی کہا غالب آنے کے معنی میں بھی ہے اور کسی کے تزلیل کے معنی میں بھی ہے دونوں معنی میں آتا ہے اور کتاب نے شہ القا ہرغل اللغت هو ہاں جی کہتے یہ جو ہے یہ بھی موسیقی مختار الصحا سے ہے پان فرماتے ہیں القحر فل لغت غلغلبہ ہے لغت میں اس کے اصل معنی میں قہر کے معنی غلبہ ہے کسی پر مسلط ہونا مکمل طور پر چھا جانا اور اس کو بے اختیار کر دینا وہ سرف شے ان طبیعت ہی علا صویل الجا الجَ ال اگرا کسی چیز کو اس کی طبیعت مزاج سے پھیرنا اس کے نہ چاہنے کے باوجود والباق مانگیا ایک چیز کو اس کی اپنی مقاصد سے اس کے اپنے کاموں سے ہاں جی روکنا اس کو ادھر سے پھیرانا اور جب وہ نہ چاہتے ہوئے کیونکہ وہ کسی کی بھی مرضی چلنے نہ دیں کسی کی مرضی پر دوسرے کے مرضی مسلط ہو جائے لیکن اس کی طبیعت تو کہاں چاہے گا نہیں نہ چاہتے ہوئے کسی کی طبیعت سے جو ہے کسی چیز کو پھیلانا اس کو روکنا ہے ہاں ان الطبیت ہی الصویر یعنی الصبیل الجا یعنی اقرا اس کے نہ چاہتے ہوئے الجا خزان لکھا استر الح الََََََََََ محتار صحاب نے الجا معنی لکھا استر الہ یعنی کسی کو اس کام پر مجبور کرنا نہ چاہتے ہوئے اس سے وہ کام کرنا غلبہ کے مفہوم میں یہ ہے اللّہ تعالیٰ شرما یتیم ملیتیم تخذ خط سرجا کے ہے نمبر نو تو یہاں پر یہی ہے اس کو جو ہے اس کو قہار نہ کرے اس بیچارے کے ارادے کو بالکل جو ہے اس کے چاہت کو بالکل نادیدہ قرار نہ دے ہاں اس کی باتیں سنیں اس کا احترام کریں اس کا خیال رکھیں یہ معنی وہ القحار آگے فرماتے ہیں فعال مبالغۃ من القاہر یہ قہار کا لفظ جو ہے فعال کے بدن پر تو واضح ہے مبالغہ ہے قاہر سے قاہر سفارک سکا ہے اس سے یہ مبالغے کا سوائے فیاح تذیر تقسیر القاعت چونکہ مبالغے کا سکا ہے لہذا جو ہے اس میں یہ تقاضا کرتے تقسیر القاع کسی پر بہت زیادہ اور مکمل غلبہ کا محفوظ اس میں پایا جاتا چونکہ مبالغہ کا سکا ہے تو کسی پر مکمل غلبہ مکمل تسلط مکمل شاہ جانے اس کو بے اختیار کر دینے کے مفہوم میں ہے یہ توجیحات جو ہے اس کتابِلوامی البینات سے ہے امام فورالدین رازی کی اس کے سوال دو سو دس میں یہ کتاب عربی میں ہے وہاں سے میں نے تجمہ کرایا تو ان کی عبارت کی تجمہ القاح الغت میں غلبہ اور غالب آنے ہاں کے معنی میں ہیں اور کسی چیز کو اس کی طبیعت سے مجبور کر کے کسی اور طرح پھیرنا اس چیز کو اس کی طبیعت سے وہ جو چاہتے ہیں وہ کرنے نظر اس سے مجبور کر کے کسی اور طرف پھیرنا یعنی کسی چیز کو اس کی طبعی مزاج سے ہاں اس کی چاہت کے بغیر کسی اور جانب مزاج و اخلاق کے جانب ہیرنا کسی اور مزاج پر اخلاق کی جانب پھیرنا جو وہ خود نہیں چاہتے بیچارہ یعنی جو مسلط ہے وہ شخص جو ہے ایسا کرے گا تو یہ تھوڑی سی توضیع یعنی کسی چیز کو اس کی طبی مزاج سے اس کی چاہت کے بغیر کسی اور جانب مزاج جانب اور مزہ اور کسی اور مزاج اخلاق کی جانب ہے نا یہ توسیع جی بنداخیر کی طرف سے ہے جو فخر الدین رازی کی کتاب سے جو میں نے سمجھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حال یتیم پر قہر نہ کروا یعنی اس پر مسلط مت ہو جاؤ اور اسے ذلیل مت کرو یہاں پر جو ہے ملیتیم و خلاط خر کے معانی اس پر قہر نہ کریں یعنی کہ اس پر مسلط مت ہو جاؤ اور استجارہ لاج اس کی کے سرپرست نہ ہونے کی وجہ سے باپ کی سایہ سے محروم ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے ذلیل اور حقیر مت کرو میں اس پر مسلط نہ ہو جاؤ اس کے عزت اس کی رائے اس کے جو ہے خواہشات کا خیال رکھو یقیناً کسی پر مسلط ہونا اسے ذلیل کرنا ہاں جی یقیناً اس کی طبیعت جو ہے یعنی کسی پر مسلط ہونا اور اسے ذلیل کرنا جو ہے یہ کام کیا ہے کسی پر مسلط انہیں ذلیل کرنا یقیناً اس کی طبیعت اور مزاج کے خلاف عمل ہے آپ اس کی طبیعت مزاج کے خلاف کریں کہ آپ اس کو مجبور کریں دلیل کریں کام کو کرنے پہ جسے اللہ نے منع کیا فام ملیتی ملاتا خیر فرما خیر القاحال کے وزن پر مبالغہ کیسے گائے ہاں جی یہ تو آپ نے سمجھ لے کر یہ عبارتوں سے القاہر اسم میں فائل سے یہ, کا پس یہ معنی مبالغہ کیسے گائے بس یہ ماننا مبالغہ کثرت ہاں جی بجی معنی مبالکہ کثرت قہر غلبہ کا معنی دیتا ہے کثرت قہر و غلبہ کا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر غلبہ و تسلط ہے ہر چیز پر اور اس کائنات میں کوئی بھی شے کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو اس ذات اقدس کے قہر و غلبہ اور تسلط کے احاطہ سے باہر ہو کائنات میں کوئی بھی چیز ہاں جی نا نظام شمسی نہ پھر شگان نہ جنات نہ انسان کوئی بھی موجود جو ہے وہ ہاں جی کوئی بھی شیش نہیں ہے جو اس داد اقدس کے قار و غلبہ و تسلط کے احاطہ سے باہر ہو اس لیے اللہ القاحار ہے بلکہ تمام موجودات عالم اس دات اقدس کے ماتحت اور غلبہ و تسلط کے ماتحت ہیں اس دات پاک کے ارادہ و مشیت کے بغیر کوئی مچھر بھی پر نہیں مار سکتا کوئی ہاں جی دریا بہہ نہیں سکتا سورج و چاند طلوع و غروب نہیں کر سکتا شب و روز کا آنا جانا نہیں ہوتا ہاں جی نہ کوئی جاندار زندہ رہتا ہوتا اور نہ کوئی مر جاتا سبھی اسداد پاک کے حکم کے ماتحت اور زیر سلطا ہیں اور وہ ہر چیز پر غالب اور مسلط ہے ہاں یہ تھوڑی سی توضیع ہے اور مزید توضیحات انشاءاللہ اس سے مقدس کا آگے آئے گا